تارک صاحب مریض کا کیا ہوا جی صاحب، اچھا باقی نارمل ہے مریض نے پھر خط نہیں لکھایا جی, جی؟ یونیورسٹی والا بزرگ نہیں آیا نہیں نہیں اس دن بیت ہونا چاہ تھا اتوار کے دن وہ نہیں آیا نہیں اسے کہا تھا کہ منگل کے دن آنا ہے کیا صرف گزرتے ہوئے مشغلہ پورا کرنے کے لیے آیا یا طلب بھی ہے کتنی طرف کا کہتے ہیں تین دفعہ بلا کر طلب کا دھیان کرنا چاہیے کریم حضرت بلاشی صاحب رحمت اللہ علیہ سفر میں بیت کرتے ہی نہیں تھے یہ تو گزرتے ہوئے کہا چلو جی بیت ہو جائے تو کوئی خاص طلب کی بات ہی نہیں ہوئی سفر میں ایک بیت نہیں کرتے تھے ایک ہدیہ نہیں لیتے تھے اس طرح پہ تینوں کا شوق ہو جاتا ہے کہ سفر کرنے سے بڑے عزیم ملتے ہیں تو نفس میں تمام پیدا ہو جاتا ہے سفر میں ادیب لیتے تھے تھی ہدیہ دینا چاہے تو گھر پر بیجیں ایسے ہی اگر شوق ہے تو گھر پر بیٹھیں گھر پر اس میں بیچا سمجھیں گے کہ ابھی اس آدمی کا عدیہ دینے کا جذبہ ہے تو ماشاءاللہ نفس کہے گا کہ بس سفر کرنا چاہیے جی سفر میں خرچہ اگر آ رہا ہے سو روپے تو ارجی آ رہے ہیں ہزار روپئے کے کتنا فائدہ ہے نفس میں کما پیدا ہوتا ہے اور اللہ والے جن کا کام کرتے ہوئے سب سے زیادہ فکرمند اپنی ذات کے لیے ہوتے ہیں بلیغ والے حضرات تو کہا کرتے ہیں نا کہ امت کی فکر کرنی چاہیے امت کی فکر سے پہلے جان کی فکر ہے امت کی فکر میں جان کے مفادات ضائع ہو گئے تو کچھ بھی اصل نہیں ہوا نہیں ایک دفعہ ہمارے کوئی ساتھی بیان کر رہے تھے کہ اجتماعی یا مال کا ایک ذرا اسرادی یا کے پہاڑوں سے زیادہ ہے ماشاءاللہ بڑی سی بات ہے لیکن اجتماعی امال اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ افرادی امال کی عادت بنے ہمارا اس ہے یہاں مال کے فضائل بیان ہوتے ہیں ذکر کے فضائل بیان ہوتے ہیں تاکہ ہم جب افرادی ہو جائیں اکیلے ہو جائیں پھر اعمال کی ہماری عادت ہو جائے جذبہ بنے ہوئے ہو کر رہے ہوں اگر اجتماعی امال جن کا ایک ذرا اقتصادی کے پار کے برابر تھا اس میں انفرادی امال کا جذبہ نہیں بنا تو فائدہ کیا ہوا انفرادی ہوتا کہ انفرادی ماہی سنتے رہے تھے نا انفرادی کی جماعی کی ترتیب سنتے رہتے ہیں نا جی نزین صاحب آپ بھی چار مہینے لگے ہیں نا انفرادی کی جماعی کو سنتے رہتے تھے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انفرادی کرنا ہی نہیں ہے انتماعی کو کرنا چاہیے یہ جذبہ بنتا سر یہ سوچ بنتی تو سنت اللہ از کم اکم کیوں کہ تصوف جو ہے یہ سراسر شوق اور طلب کی چیز ہے یہ جبر اور کھیچا تانے کی چیز ہے نہیں ہم پہلے جماعتوں میں نکلتے تھے نا تو مگر سنتے سنتے پڑھنے کے بعد ہم راستوں پر کھڑے ہو جاتے نکلنے والے ان کو پکڑ کا زور سے بٹھاتے ہیں اب بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں ہاں جی کرتے ہیں ابھی بھی رحمان صاحب میں نے کیا بات کہی جی آپ نہیں کرتے ہیں یونیورسٹی والے کمزور ہوتے ہیں بس جاتے ہیں کمزور مظاہرہ ہوتے ہیں ہم پکڑ کر زور سے بٹھایا کرتے تھے بلکہ میں خاص چیلنج دیا کر ساتھیوں کو پہلے سے آدمی اپنی نظر میں رکھا کریں ان کے پاس سمتوں کے لیے کھڑے ہوا کریں اور اس سے مختصر سمتیں پڑھا کریں اٹھنے سے پہلے اس کو بٹھایا کریں کہ ان کو اٹھ گیا پھر بیٹھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے میں بڑی ٹیکنیکل ترتیب سیکھی جی تو باقی اس سے بھی بعض اوقات آدمی کھیجا تاری سے بیٹھ کے آدمی کا ہو جاتا تھا کسی نہ کسی کا بسٹا جاتا تھا جی؟ لیکن سلسلہ تو, تو سراسر ہو کو حوق ہے اور طلب ہے یہ جبر کھیجتاری نہیں ہے طلب سے آدمی جب آتا ہے شوق سے آدمی کام کرتا ہے تو آدمی کو بڑی آسانی سے اللہ کا تعلق رسید ہوتا ہے اور بعض باتیں اس دن در سمجھ دے رہے تھے تو ایک طالب عرب نے کہا کہ جی یہ جبر کرنے کے بارے میں اور شدت پسندی کے بارے میں آپ کا خیال،, خیال،, خیال ہے خیال ہوا کہ ایسا ہو کہ کوئی خاص آدمی ہو خوب براچوں کا آدمی اس کو پوچھنے کے لیے بیٹھا ہوا یہ طالبان جو جبر کر رہے تھے مسئلہ یہ ہے کہ جبر اسلام میں داخلے کے لیے ہے اسلام میں داخلے کے لیے جبر نہیں ہے لا اکرا آف دین کب تبدیل لگائی سر بتا ہو تو جو میں مل رہا ہوں خالص دوست یہ دین میں جبر نہیں ہے ہدایت اور گمرائی کو واضح کر کے بیان کر دیا گیا ہے <تصفح> <تصفح> تو لہذا اب اس کے بعد اختیار کرنا تو اپنے فوج سے تو اسلام میں داخلے کے وقت جو اس وقت جبر نہیں ہے. اسلام میں داخلے کے وقت جبر نہیں ہے داخل ہو جائے ہو گیا اس سے تو عمال کرنے کے لیے جبر ہے بعض باتوں میں تو آ, جبر ہے اسلامی حکومت اگر ہو تو چند باتوں میں جبر ہے کہ نمازی پڑے گا جبری پڑھائی جائے گی دکان اس کی جبری بند کرائی جائے گی گاڑی مڑتا ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے گا اور اس کو جبری مجبور کیا جائے گا کافر کی شکل کو ترک کرو ایک خاص طرف اس بات پر سوال کیا کہ جبری ہے کہ یہ تو بھائی ضروری بات ہے اس کو جبری کرائے گی اسٹانی کے کہ ایک آدمی عیسائی کی شکل بنا کر پھر رہا ہے یا یوزی کی شکل بنا کر پھر رہا ہے یا ہندو کی شکل بنا کر پھر رہا ہے تو اس کو تو جبری کہا جائے گا کہ ایک دم اسلامی شکل اختیار کرو کیونکہ یہ تو ضروری دن کی باتوں میں سر ہاں یہ ہے کہ مشتحبات میں کوئی جبر کرے اس کا جبر نہیں فر باجب اور سنگر موقع چلیے رہو اسلامی حکومت یہ جبری آپ سے کرائے گی کہ یہ ضروری باتیں باقی باتیں میں جبر نہیں ہو سکتا آج کا مضمون کس زمن کس بات میں رد کرنے کے لیے طلب طلب تفوز ہے یہ تو ذوق و شوق کا طلب ہے دوسرا یہ ہے کہ ہماری تو حکومتی ترتیب تو ہے نہیں ہے تو اسلائی ترتیب ہے اسلائی ترتیب میں ترغیب ہے حکومتی اختیار تمہارا نہیں ہے نہیں ایسے دوسری ہر ایک آدمی کی ایک حیثیت ہے حکومتی اور ایک ہے اصلاحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف ہے راشدین کو اللہ تبار دونوں حیثیت نصیب فرمائیں تاکہ وہ وقت بھی تھے اور سلسلہ اصلاح کے مرشد بھی تھے تاکہ وہ وقت بھی تھے اور سلسلہ اصلاح کے مرشد بھی تھے وہ لہذا وہ اپنی پھر دونوں حیثیتوں کا استعمال کرتے تھے اور ہم لوگ جو تو ہماری حکومتی حیثیت ہماری قانون داخل کرنے والے نہیں ہے نا हैं? حکومتی حیثیت میں امام شہری ہے اور اسلائی ترتیب میں یہ سارے کو مسلمان کے ذمہ ضروری ہے کہ انیکی کی بات کو بیان کر کے اچھائی کی ترغیب دے کر بلائی کے کباہ کو بیان کر کے لوگوں میں جزہ پیدا کرے یہ ہمارے ذمہ یہ بات ہمارے ذمہ ہے حکومت ترتیب ہمارے ذمے نہیں ہے اب دیکھیں مثلا ایک آدمی ایک آزی. آزی ہے کاغذی ہے کاغذی وہ گزر رہا ہے اس ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے دیکھ لی ہو. تو ایسے ذمہ یہ راجدی اس کو پکڑ کر, کر گرفتار کرے اور گرفتار کر کے اس کو مقدمہ چلا کر اس کا ہاتھ کاٹے یہ قاضی ضرور نہیں اگر کی حکومتی قاضی ہے اس وقت شریعت کا پہلا عمل کی طرف ہے کہ اس بار مسلمان بھائی پر چیزوشی کر کے اس کو سمجھا بجھا کر اس کو نصیحت کر کے ہدایت کر کے اس کو چوری سے روکے اس کو اس پر وہ کیس داخل ہو گیا آدمی گرفتار ہو گیا فائل قاضی کے پاس آ گئی اب اس پر فیصلہ دینے کے علاوہ چار اہار نہیں ہے تو ابھی اپنے حکومتی اختیار کو استعمال کر کے اس پر ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ نہ کر سکے وہ تب ہوگا جب وہ کیچ سامنے آ گیا رجسٹرڈ ہو گیا اب اس پر پر فیصلہ دینے کی صورت نہیں ہے ٹھیک سی ہے وہ ناؤ سلسلہ یہ تھی صرف زبنی اکیڈمی کو اختیار کرے یہ ایک چور کا جو ہاتھ کاٹا جانے لگا تو حضور صلی اللہ سے آنکھوں میں سے آنسو آئے اور حالانکہ آئے کہہ رہی ہے کہ شریعت کو شدت سے نافذ کیا جائے اور اس وقت نافذ کرتے وقت دل میں, دل میں آدمی ترف نہ کرے آیس ہی کہہ رہی ہے اور آپ پبلک ترف ہو رہا ہے کہ آپ کی کسی وارس کے آنکھوں باہروں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں آئے کے رہی ترف نہ ہو تو عملی طرف سے اختیار کیا جائے کہ اس کو روکا نہ جائے چلو سے نافذ کیا جائے تو سہولان نے پوچھا ابزر صاحب نے فرمایا کہ میرے مزید کا ہاتھ کاٹا جا رہا اور میں رو ہوں نہیں ہوں کیا آپ روک دیتے ہیں کہ برائے ہوا کم جو شریعت کے حکم کو نفاذ کو روکیں برا ہے وہ جو شریر کے نفاذ کو روکیں ہاں اگر آپ اس کو سمجھا بجھا کر دخص کر دیتے کیس داخل نہ کرتے ہاتھ دیں گے تو وہ ہو سکتا وہ ہو سکتا وہ کیا نہیں ہے کیس داخل کر دیا وہ سا سارے شوائد کے ساتھ سامنے آ گیا پھر تو شریر کو نافذ کرنا پڑے گا کیونکہ شریر کو نافذ نہ کرنا شریر کے نافذ کرنے سے ایک آدمی کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن نافذ نہ کرنے سے پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے نی? پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے اور ایک ہاتھ کے کاٹنے کو جو بچایا جاتا ہے تو یہ سو ہاتھ کے کاٹنے کا ذریعہ بنتا ہے اتنا فساد پھیلتا ہے شریر کو نافذ نہ کیا جائے تو اسے فساد پھیلتا ہے اور جب ایک ہاتھ کو نافذ کیا جائے شریر کے ایک حکم کو جو ہاتھ کی شکل میں نافذ کیا جائے تو اتنی برکت نازل ہوتی ہے جتنی چالیس دن کی بارشوں سے نازل ہوتی ہے چالیس دن کی بارشوں سے جو ہریالی آئے گی وہ ایک ہاتھ کے نافذ ہونے دیکھتی ہے اور چالیس دفعہ اگر مسلسل بارش ہو جائے نا سال میں تو نہروں کی ضرورت نہیں ہوتی فصلوں کے لیے یعنی کوئی کسان وغیرہ ایک سر بیٹھا نہیں ہے اسے سمرا وہ خور ہے یعنی ہو بخار ورک ہو یعنی گنی کا ہو کے میرا خیال چالیس ہوتی ہے نہیں. سردیوں کے ایک بخور جو ہے یہ ایک مہینے تک کام کرتے ہیں اور دسمبر جنوری والا جو ہے یہ ڈیڑھ مہینے دو تک کام کرتا ہے دو مہینے میں دو لگا لو باقی رہ گئے دس مہینے اس میں ہوتے ہیں بیس چودہ دن کے بعد رہتے ہیں بائیس ہو گئے آپ ہار ڈیڑھ ہاڑ کے مہینے میں کچھ کچھ دنوں میں آج بھی چار, چار بھی آتے ہیں چالیس روپے کم ہے آج چالیس بارشیں بربخت ہو رہی ہوں میری نظام کی ضرورت ہی نہ اور ایک حد کے نافذ ہونے پر اللہ اتنا وعدہ فرماتا ہے کہ ایک حد جب نافذ ہو جائے شریر کو حکومت اس, اس کو نافذ کرے اتنی برکت آتی ہے کہ چالیس دن کی بارشوں سے نہیں آتی کلب شوق ہے اور دوسری بات ہے پابندی ہے آدمی کو فائدہ ہوتا ہے پابندی سے ہوتا ہے بیچے کے لیے اب دیکھنا سائیکل سیکھنے کے لیے چاہیے چھ گھنٹے چھ گھنٹے اس کا دورانی ہی ہے آساب کو چھ گھنٹے چاہیے اس مچھلی سے گزرنے کے لیے جس کے اندر آدمی کے باطن میں توازن کی وجہ جاتی ہے نہیں سائیکل اب مرض یہ چھ گھنٹے آپ کر لیں ایک دن میں کر لیں یا چھ گھنٹے آپ چھ دنوں میں کر لیں یا چھ گھنٹے آپ بارہ دنوں میں کر لیں. لیکن آپ نے آدھا گھنٹہ ایک دفعہ کر کے پھر ایک مہینے کا وقفہ دے دیا پھر آدھا گھنٹے کا کر کے ایک دن وقفہ دے دیا تو ماشاءاللہ اس طرح اگر آپ دس سال بھی لگائیں تو آپ سائیکلس ہی بن سکتے کیونکہ آپ کو پابندی حاصل مل گئی پابندی حاصل نہ ہوئی اس کے نتیجے میں جو فائدہ ہونا تھا وہ اندر کرار نہ پکڑا اس نے بیٹھا نہیں اندر کرار پکڑ کے اس کی حقیقت حاصل نہ ہوئی کیونکہ پابندی نہیں ہو رہی تھی تو پابندی کا جو اصول ہے جو بادل نئے چیز کو عادل بناتا ہے بادل نئے چیز کو حقیقت بناتا ہے وہ نہیں کیا گیا تیسری بات ہوتی ہے نیت ہوتی ہے کہ آنے جانے والے آدمی کی نیت کیا ہے کہ گھر پر والدہ صاحب روٹی پکا رہی ہوتی ہے اور والد صاحب ماشاءاللہ اللہ چالیس سال سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور ایک روٹی پکانے کی بھی اس طریقے سے نہیں سیکھا ہے اور وہ ہر ایک ہوشیار ماں جو ہے تو اب اس کی بیٹی ذرا شہری ہو جائے اس کو بٹھاتی ہے اپنے پاس تاکہ کم از روٹی پکانا سیکھ لے کل کچھ اپنے ہاتھ پیر سے کام کر سکے گی تو کو تین 4 دن پاس بٹھاتی ہے سکھانے کی صرف نیت اس نے کی ہوئی ہوتی ہے پھر نان ٹپڑ بھی کی کرتی ہے کوئی زیادہ بیدار اور شہروں تھپڑ وغیرہ ہی مارتی ہے تو تین 4 دن پانچ دن میں اس کو سکھا دیتی یہ نیت پر ہے ایک تو اصول فیض کی نیت نہیں ہوتی ہے اصول برکت کی اصول سواب کی نیت ہوتی ہے اصول فیض کی نیت نہیں ہوتی ہماری جیسے کبھی کبھار آدمی آ جاتا ہے جتنی دیر بیٹھا اس سواب ضرور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سواب ضائع نہیں کرواتا اللہ تبادلہ سواب ضائع نہیں کرواتا کوئی خواہ ان مجاز کے بارے میں تو ہوا ہے کہ کوئی آدمی اتفا کر اپنے کام کے لیے آیا کوئی آدمی بیٹھا ہوا تھا اس کو اس کے ساتھ کام تھا اندر آ کر اس کے ساتھ بیٹھ گیا کہ فارغ ہوگا تو میں سے نکالوں گا یہاں سے اور تھوڑی دیر اس کو بیٹھنے مرگین کے بارے میں ہمارے لاج اس کا جلی ہم یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہے مجدد کے آتے میں جو آج ہو گیا تو سواب کے لحاظ سے محروم یہ بھی نہیں ہے آج تو سواب تو جس کو بھی ہوگا لیکن پورا اصول فیض ہے وہ تو پابندی والے کا ہم اس بات کو دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بزرگ جو ہے مجلس میں آئے گا کہ نہیں آئے گا اس میں آدھا گھنٹہ دیر سے آئے آدھا گھنٹہ تو دیر سے آیا دیر اور اب جو ہے یہ تو اپنے آپ کو حوالے کرنا ہوتا ہے جی اس حسالے کے لیے میں نے تھوڑا سا تبصرہ لکھا ہے اپنے آپ کو فنا کے لیے حوالے کرنا ہوتا ہے خاص اور خاص طور سے اللہ باغ کریے میں نے دیکھا ہوں اپنے آپ کو فنا کے لیے حوالے کرنا ہوتا ہے اور اس بات کی نیند کرنی ہوتی ہے کہ اس, بات اس کے بعد اگر مجھے ساری عمر نے ابھی جگہ بعد جھاڑو دینے کے لیے مقرر کر دیا تو میرا اس پر کوئی اس پر دوسری رائے اور کوئی اعتراض نہیں ہوگا میں بس ساری عمر جھاڑو دینے کے لیے تیار رہوں اور یہاں سے تخت شاہی پر بٹھانے کے لیے عمر کر دیا تو اب رات کا امر اس پر جا کر بیٹھوں گا اور اگر تختہ کھانسی کا کر لیا تو اسے میں نے چوچ رہا نہیں کرنی ہے یہ نیتیں کرنی ہوتی ہیں میں کی بیت میں یہ نیتیں کرنی ہوتی ہیں جان دینے کی نیت کرنی ہوتی ہے کہ وقت آنے پر جب مجھے عمر ہوگا تو جان دینے سے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا عرف فضی تالا چلوں کو چلانے والے لوگ جوتے ہوتے ہیں ان گرو مشائق نے چند باتوں کی خاص وصیت کی ہوئی ہوتی ہے اس کی اگر ہم پابندی نہ کریں تو اللہ کی نکاحوں سے گر کر اپنا تالا کا تعلق اور اپنا فائدہ کتا ہو جاتا ہے اپنا اللہ کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے چند باتوں کی پابندی مشائق کو کرنی ضروری ہے آئس کے ثبوت کہاں سے ہے جی سبوت نے قرآن پاک کیا ہے تو پھر ابس والا بن مکتوم رضی اللہ عنہ یہ عبد اللہ بن مکتوم ہے کہ عبداللہ بن امیر مکتوم ہے پورا نام سعدی کا کیا ہے جی؟ جیسے دیکھنا والا نابینا سعد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آئے ہیں اور یہ وقت آپ سے سرداران نے قریش سے لیا ہوا تھا کہ اس میں ہم آ کر بات کریں گے سردار سردار قریش کو یہ اعتراض تھا کہ ہم تو بڑے بڑے سرداران ہیں ان کے پاس عام غریب غربا غلام عام لوگوں کی مجلس ہوتی ہے اس پر جانا ہمارے لیے تک ہوتا ہے ان سے آپ بات چیت فرما رہے تھے کہ اتنے میں عبداللہ بن مقیوم رضی اللہ دن لابینہ غریب سادی آ گئے آنکھوں سے نابینا مالی لحاظ سے غریب بحثیت آدمی دنیا کے لحاظ سے اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ سردارانیں قریش بیٹھ ہیں اور آپ ان سے بات چیت کر رہے ہیں انہوں نے آ کر آپ سے مسئلہ پوچھا آپ سے بات کرنے چاہیے آپ کو خیال ہوا کہ اپنا ہی آدمی ہیں اس وقت ضروری لوگوں سے بات ہو رہی ہے اگر ان کو ہدایت مل جائے تو بہت فائدہ ہوگا ان کی بات کی طرف توجہ وہ نہیں دی فوراً آئے تھے دادو لوگوں کہ آپ کو آپ کو ناگواری ہوئی اس وقت جس وقت کے آیا آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے اور آپ نے یہ کیوں کیا ان کے مقابلے میں اور سرداران فیض کے مقابلے میں یہ غریب مسلمان زیادہ اہم تھا جو سیکھنے کے لیے آیا تھا جس کی بات طلب تھی اور فائدہ حاصل کرنا چاہتا تھا اتنی باتیں ہوں گی میں یہ ہوتا ہے کہ یہ مریدوں سے جتنی ان کی برداشت ہے اتنا ان سے کام ملے کہ پیار تو کرو پارک کھودنے پر نیت اس کی کراؤ اور کام اتنا کراؤ جتنی اس کی برداشت ہے جس وقت رگوئے کنڈک میں کنڈک کو پار کرایا کیا نام تو امر ابد بدھ امر پار کر کیا گیا اور یہ ایسا جمجو تھا کہ یہ نبے سال کی عمر میں سو, سو جوانوں کے ساتھ لڑ سکتا تھا نبے سال کی عمر میں اتنی کی اور جنگی مارتوں سے سو آدمیوں کے ساتھ لڑا کرتا تھا کیلاج کل کمانڈو ہوتے ہیں نا چراغ والا کمانڈو کتنے کے خلاف لڑ سکتا ہے کیلے وغیرہ لے کے یہ مظاہرہ دیکھے ہم نے دیکھا ہے کہ دس کے خلاف تو آسانی سے لڑ اور پچاس تک لڑتے اور خاص خاص کمانو مانڈو باقی سو تک کبھی لڑنے والے اس نے بغیر ہتھیار کے سو کے خلاف لڑ اس نے اعلان کیا کہ ہے میرے مقابلے کو آنے کے لیے اتنا کرو وہ دبدبہ تھا کہ پورے خندق کے میدان میں چودہ سوا صاحب اکرام تھے کوئی نہیں اٹھائے مقابلے کے لیے اگر بائیس سالہ لڑکا اٹھا ہے اضاطلی رضی عزیز اللہ عظلم آپ نے بٹھا دی کہ مدین سے اتنے کام لیا جائے اتنی مشقت دی جائے جتنی اس کے برداشت نہیں دوبارہ اسے آواز لگائی پھر کوئی نہیں اٹھا چودہ سو کے مجلے میں کوئی نہیں تھا پھر آتنگی اٹھے دی. پھر آپ نے بٹھایا پھر اس نے ایلان کیا پھر چودہ سو کے مجلے میں کوئی آزادی نہیں اٹھا پھر علی عداللہ اٹھے تو پھر آپ نے فرمایا کہ چھپ اچھا اللہ کا نام لے کر جاؤں کیونکہ ہم لیال مصرام دین کے لیے اپنے آپ اور اپنے خاندان کو دین سے زیادہ پیارا نہیں رکھتے ہیں۔ تو تین بار جو اس کیا کہ اب ادھر اس کہ وہ بہت بڑا جمجو ہے اور یہ بائیس سال کا لڑکا ہے کوئی اٹھ جائے تو آخر کیا تو اس کو بڑی سخت اس کو حیرت ہوئی کہ بائیس سال کا لڑکا میں نے مقابلے کی ریاض میں کہا کہ جاؤ جاؤ بتیجے میں تمہارے خون سے اپنی تلوار کو نہیں رنگتا رضلیہ کتا لگ جائے کہ میں تیرے خون سے اپنی تلوار کو رنگوں گا اس پر کو غصہ چڑھا اس حملہ کیا اتنی سخت جنگ ہوئی ہے گھر ہے پتہ ہی نہیں چل رہا اندر کیا ہو رہا ہے اور جیسے تلوار ماری ہے اس تلوار سے رضولیا دل کا خوت کٹایا لوہے کا اور پریشانی پر اس کی ضرب آئی ہے عجلیہ ضلع کے ناموں میں سے ایک نام دلکر بھی ہے دلکر یہ دلکر ایک بنی سہیل کے ایک بڑے وری اللہ اور بادشاہ گزرے ہیں دو کرنوں والے کرن سنگھ کو بھی کہتے ہیں اور کرن دو زبانوں کو شاید اس عمر دو سو سا سال ہوئی ہے دل کرنین دل کرنین کہتے ہیں ضلع کہتے ہیں کہ آپ کے سر مبارک پر دو کے ضربوں کا نشان تھا ایک جو ہے تو عمر اپنے کی طرف کا اور ایک جو ہے تو ابن ملجم کی طرف کا جو خارجی نے آپ اتنی مار ایسا تو ہی نہیں تھا خارجی تو اس کے نزدیک قتل جائے اس میں اس حد تک آدمی کا دال جاتا ہے آپ صرف پنچیریوں کو روتے ہیں روتے ہیں انہیں شدالوں کے سولہ جہاں تک جا سکتا ہے کہ خارجی کے نزدیک نوج بلّہ نے کا قتل جائز میں اور تھا تو ہیل دی. کر دینا آپ اس وجہ سے اور پھر اس کی تربار سے آج کی پریشانی میں زخمی ہوئی اور اس کے تو ہاتھ کے نیچے ہو گیا تلوار بار کرنا پھر دوسرے آدمی کا نمبر ہوتا ہے اصل نے جب ماری تلوار پہ خود کو بھی کاٹا اور دو ٹکڑے کر کے اس کو گرایا اور جو نہ تکبیر کیا تو بس تب پتا چلا کرنے ختم کر دیا گرد میں سے نظر نہیں آگی تو یہ میں نے یہ واقعہ عرض کیا اس لیے کہ وہ حقت اس سے لینی ہوتی ہے بقدرے اس کی اس کی ایسی اور رستے کے اور دو باتیں اور ہیں مشایخ کے تعداد میں سے ایک یہ ہے کہ مرید پر اتنی خدمت نہ ڈالے اپنی جاتی کہ جس کو وہ کرنے سے حاضر ہو کر اس کو بھاگنا پڑے نای? اور جانچ چھپانی پڑے پر. اس سے اس کا فیض کتا ہو جاتا ہے اور فیض قطع ہونے کا ذریعہ اس کا شیخ اور اس کا پیر بنتا ہے کیونکہ اس کو اس پر اتنی خدمت ڈال دی اپنی جاتی وہ تو, تو بنیادی طور طور پر یہ ہے کہ سب لوگوں تربیت کرو گے اور اپنی خدمت جو ہے وہ کسی سے ملے ہیں جن میں مشائق اپنی خدمت کر بہت کم کسی کو بتاتے ہیں اور کسی کو بتائے نہیں تو وہ ان لوگوں کو بتاتے ہیں جو خاص لوگ ہوں خاص لوگوں ہوں اور کسی کو نہیں بتاتے جی خدمت مجھ سے مسلف صاحب نے کہا کہ اگر مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انجیکشن لگانے کی ضرورت ہے اور یہاں پر جی ایم سچائی ہے یونیورسٹی کا جو ڈسپینسر ہے وہ آ کر لگاتا ہے اور دو روپے فیس لیتا ہے دو روپئے فیس اسمانے میں لیتا تھا جبکہ سونے کی قیمت تین سو روپے تھی جی تولہ تولا تولہ کا کتنا سو ایسا ہوا دو روپئے چھ سو میں ایسا ہوا ساٹھ میں ایسا ہوا چھ سو میں ایسا ہوا دو روپئے نہ ایک سو پچاس ایسا تو الگ ایک پچاس تو ابھی پچیس ہزار کو ایک سو کرو نا کتنے آ گئے تین سو تو بنے نا تو ایک انجیکشن لگانے کی کتنی فیس ہوتی تھی گھر پر آ کر لگا تو مسرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ سر نے کہا کہ آ, یہ آپ آخری سال میں ہیں اور آپ اگر لگا لیے اگر انجیکشن تو آپ کو بڑا ثواب ہو بڑا فائدہ ہو تو میں نے کہا جی یہ حضرت صاحب مجھے فرمائے تو مجھے تو کوئی انکار نہیں ہمیں تو اسی بات نہیں ہے بزرگ کسی کو خدمت کا نکاح کرتے آپ کو خود جا کر پیش کرنا ہوگا اپنے آپ کو کہ میں اس کے لیے تیار ہوں میں کہا شاہ جی میں چلا گیا میں نے کہا جی آپ کو انجیکشن لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اور میرا تو ہاتھ تھوڑا رف ہے لیکن بہرحال میں تیار ہوں گے آپ فرمائے انہوں نے کہا رف نہیں ہے رف رف ہے یہ کہ جی کہ دو دفعہ رف ہے جی؟ رف رف وہ سیڑھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرت المنتہا تک کا سفر معراج میں تو طے کیا ہے براخہ اور جب سدت المنتا پر پہنچے ہیں تو اس سے آگے کا سفر آپ نے رفرخت رف میں طے کیا ہے اور رف رفت کی جو تفصیل حدیث میں آئی ہے اس کا مطلب بنتا تھا ایک سیڑھی تھی جو خود بہت چڑھ رہی تھی اوپر برقی سیڑھی جو بات میں آپ لوگوں کی زیادہ بھی اجازت برقی سیڑھی وہ خود بخود اوپر چڑھا رہی تھی رف رفر رف رف. خیر یاد کر رہا تھا کہ ایکٹ خدمت اتنی لے لے کہ جس جو مریض کے برداشت سے باہر ہو جائے اس وقت کا فیصل ختم ہو جائے گا اور ایکٹ جو ہے تو مریض کے حضیے قطع مان رکھیں اور کسی سے اگر بہت کو شوق اور کوئی بہت جبر کر رہا ہو بہت لوگوں کو شوق کا مظاہرہ کر رہا ہو اس کی زیادہ زیادہ ایک دن کی آمدنی کو ہزیا ملے گا اس سے رکپلے پر بہت زیادہ ایک دن کی آمدنی دوسرے ملے گی ورنہ یہ آدمی جو ہے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے گا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال دے گا اور اس فیض کا فیض کت ہو جائے گا چند دنوں کے بعد سے برداشت نہیں کر سکے گا مرکز کا خیال ہوگا کہ میرے پاس ہے تو پیسے ہدیے کے لیے کچھ ہو تو میں حضر ہوں گا نہ وہ تو کیسے آزروں گا خون دروازہ بابا رحمت اللہ <سؤال> علیہ پیر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑی خریدا بھی تو کافی ایسا نہیں کہ انہوں نے جب گئے ملاقات کے لیے تو انہوں نے کہا کہ کافی وقت نہیں آئے ہو انہوں نے کہا جی کیا کروں کچھ ہاتھ میں تھا نہیں کہ آپ کے لیے کوئی ہڈیا وغیرہ لیتا اس وجہ سے نہیں آیا وہاں نے کہا والا کے بتائے یہ تو اللہ تعالیٰ علخان خوانین کو جبری پکڑتا ہے ہماری خدمت کے لیے بس آتے ہیں دعا کرانے کے لیے اللہ مسئلہ حل کرتا ہے میں ان بیٹھا میں تو تم لوگوں کے لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ جو دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں اللہ کا نام سیکھنے کے لیے آتے ہیں اللہ کا میں تو آپ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوا ہوں میں بیٹھا ہوا ہوں یہ شکرانے لے کر آتے ہیں اللہ جبری پکڑا ہوا ہے یہ مولانا مسروانی بازی صاحب گزرے نا جامع شدیہ کے شیخ العزیز یہ ایسے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں بہت یہ آن... درن ولی درن ولی کرتے ہوئے بہت بھاری مقام کا ولی گزرا ہے زندگی میں اس کی لوگوں کو کم پتہ چلا ہے یہ ایک ایک اکتالیس کے پانچ پانچ ہزار دس ہزار بیس بیس ہزار روپئے لیتے تھے آپ کو خیال ہوگا کہ اس کی تو بڑی جائیداد ہے بڑی زمینیں بڑے بنگلے کیے ہوں گے ایک تعویذ کتنے لیتے ہیں کہ سوائے اپنے گھر کے خرچے کے اور کچھ بھی نہیں تھے کیا ہوگا کتنے یتیم غریب بیوائیں مریض ان کی کفالت پر تھے تو وہ یہ لوگوں سے لیتے تھے ان کے لیے لیتے تھے اور واقعی آج بھی تعویذ لیتے جا فوراً کام ہوتا تھا مانتے تھے کہ سڑکیں کے زور سے ہو رہا ہے جو پیچھے تو کر رہا ہے اور محتاجن کے لیے ضرور پوری طرح جو میرے ذمہ لگ گئے ہیں ایک دفعہ یہ ایک بڑا گمراہ آدمی گزرا ہے شیرف گن نام تو اس کا وزیر بھی صاحب شیرف گن ہے وزیر صاحب بڑا گمراہ آدمی تھا یہ تعویذ کے لیے گیا جب گیا لوگوں نے کہا یہ شرفگن ہے وزیر مرکزی پارلیمانی امور کا یہ کس لیے آیا ہے کہ تعویز کے لیے آیا ہے تو یوں قریب ہوا نا بڑا اس کے منہ پر تھپڑو اور گرایا نکالا اس کے بعد تویز کے لیے آیا تیس سی تیزی لوگوں نے باہر نکالا تو آدمی ہوشیار تھا تھوڑی دیر باہر بیٹھ کے پھر آیا کیا آپ تو حضرت تھا آپ اس کو دے دو کس کے لیے دس بیس ہزار روپئے کیا تھے کہنا تھا بتا خوب اجڑے اس کا دل دکھاتا ہوں میں دل سے زخمی ہو اس کا دل تو زخمی نہیں ہو بیس ہزار روپئے دس ہزار روپئے پر ایک دل زخمی تھپڑ سے رہا تھا اس دل, تھپڑ رہا ہے. دل کے تھپڑ مارے ادر زخمی لطیفہ بھی سناتے رہے تھے نا جی یاد آیا کسی کو کون سا جی نہیں یاد آیا دیکھا پرفل صاحب ہوشیار ہو گیا جی ماشاءاللہ اللہ اتنا لیا بھی اتنا ہوشیار ہو گیا ماشاء اللہ ایک پشاور میں کافی اثر ہے ایک بزرگ تھے وہ آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ کی زیارت کراتے تھے لیکن اس زمانے میں اس کی فیس لیتے تھے ایک ہزار روپیہ ایک ہزار روپے میں تو اس زمانے میں کوئی بیس دولہ سونا تو سونا ہوتا تھا جی نہیں بالکل شرطیاں زیارت کراتے تھے بلکہ ان کا نام بھی خواجہ رسول نما تھا خواجہ رسول نما ہے رحمتہ اللہ علیہ وسلم. تو بڑے لوگوں نے ضرورتیں ہوتی رہی آخر جائے تو ان کی بیوی نے سنا لوگوں سے کہ زیارت کراتا ہے تو جب کئی لوگوں نے سنا تو اس کو تسلی ہوگی باقی کراتا ہے ہر کوئی بزرگ کرتے ہیں جب بہت لوگ سے سنا اس نے تو اس کو اندازہ ہوا کہ باقی زیارت کراتا ہے تو ایک دوست نے کہا کہ لوگوں کو زیارت کراتے ہیں تو مجھے بھی زیارت کراؤ نا تو جب اس نے کافی دفعہ کہا تو اندازہ کہ ہوا کہ اس کا ہے بات نہیں پکی ہے جیسے آپ لوگ سیریس کہتے ہیں بات ہے پکی ہے تم نے کہا غیرت کرنا چاہتی ہے تو اس نے کہا کیوں نہیں کرنا چاہتی میں ضرورت کرنا چاہتی ہوں تو اس نے کہا غیرت آپ کو تب ہوگی ضرورت والد کی اس نے جیسے شادی کے دن تم دولت بنی تھی نا ایسا جب دولت بنو گی تو تب تہرت ہو تو اس نے جا کر جی اس زمانے میں جو بننے کا طریقہ تھا سارا اس نے کیا ہاں خوب اس نے بناؤ سنگار کیا تب دیورات میں کہنے بھی ہاں جی زمانہ تو نہیں تھا جدا سا مداستی کون سرخ ہو گئے ہیں جی ہیں. اور آپ چارپائی پر بیٹھ گئے زیارت ہوگی تو یہ بزرگ جو تھے انہوں نے اس کے بھائی کو کہا کہ آج گھر پر آؤ تو میں عجیب میں چیز دکھاؤں گا اس, اس نے کہا ٹھیک ہے اس کو دریا سے داخل کے اس نے کہا وہ بڑا خور سے نکھرے دی دیا کہ دیکھو کہ سماری بہن نے کیا دکھ رہے کیے ہوئے اسے جو دیکھا نا اس کو اتنا سخت افسوس ہوا اتنا دکھ ہوا اس نے کہا کہ اس جیسی تیسی میرے ساتھ یہ مزاق کرنا چاہتا تھا بڑا دکھ اس کو ہوا بڑی پریشانی ایسی پریشانی ہوئی اور رو رو کے شامت ہوئی بڑی پریشانی اس کو ہوئی اور جو یہ نکلے کافی دیر روئی بڑی پریشانی شرمندے کی جوں اسے دیکھا تو اس کو گزارت ہوگی اس نے کہ میں ہزار جو لیتا ہوں وہ اپنے لیے پیسے جمع کرنے کے لیے اس کا دل دکھانے کے لیے لیتا ہوں اس کا دل زخمی ہو کب زیرت ہوتی ترمی احمد اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے کسی بزرگ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو ان کو زیارت ہوتی تھی کس طرح زیارت ہوتی تھی اور اس طرح ہوا کہ ایک دن ایک نومر لڑکا تھا سجید خاندان کا تھا نوبر لڑکا تھا تو انہوں نے اس کو تھپڑ مارا تھپڑ مارا اس کا دل آزردہ ہو گیا دل آزردہ ہو گیا اور بعد میں ان کو پتا چلا تو انہوں نے آ... تو بعد ستوار کر لیا معافی مانگ لی تو بس ستوار کر لیا سب کچھ کیا لیکن زیادہ تو میں بند ہو گیا بڑا دکھ ہوا بڑا افسوس ہوا تو بزرگوں سے پوچھتے رہے پوچھتے رہے مجنع دورہ میں مجھے زیارت ہوتی تھی زیارت بند ہو گئی اور پتا ہی ہوئی ہے کہ سید خاندان کے لڑکے کو میں نے تھپڑ مار دیا تھا خیر جی آخر کسی بزرگ سے ملے تم نے کہا کس طرح ہے کہ فلانا دن یہاں پر ایک مجذوب عورت آتی ہے تو اگر وہ آ جائے اور اس سے تم درخواست کرو ہو سکتا ہے تمہارا مسئلہ وہ حل کر دیں انتظار میں بیٹھا جائے بیٹھا جائے یہاں تک کہ ایک دن عورت آ لوگوں نے کہا کہ یہ ہے کیونکہ آگے اسے ان کی خدمت عرض کیا کس طرح مجھے زیارت ہوتی تیزی تھی اور مجھ سے ایک کوتا ہوئی اس پر زیادہ تر مند ہو گئی ان کو جلال ہو جوش ہوا نے کہا حاضر رسول اللہ رسول اللہ جو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں کہ میں نے اٹھایا کر دیکھا نہ بیداری میں ضرورت ہے چمک نہ رکھنا دیکھے مجھے ختم ہے کیستے کار شیو یا ختم اللہ بار دنوں میں یہ قبی پر بوجھ ہوتا ہے کیا کروں گا یہ بس کا نہیں ہوتا ہے اس دن ایک آیا اسی سال کا بوڑھا ہے عورتوں کے درس آ گیا اور اس کی نواسی بڑے گوک شوق کے ساتھ آتی ہے درس نے کون نکال ان کا نانا صاحب آئے ہیں میں کس کیا بات پوچھنے کے لیے آپ سے آیا میں عمرہ پر جانا چاہتا ہوں مجھے آیا غصہ میں نے کہا پہلے اسلام قبول کرو پھر کی بات کرو تو قبول کرو اسلام قبول شکل کو ٹھیک کرو پھر کی بات کرو بس میں آپ سے اور کوئی بات نہیں کرتا ہوں یہ بات کرنے کا طریقہ یہ بات بتانے کا طریقہ ہے میں نے کہا بات بتانے کا طریقہ ہے یا نہیں آپ ہمارے کا کبھی پر ہی بات کر لیتے ہم چاہتے ہیں پھر بعض واسطے نے کہا اس پر میں نے کیا ہے غصے کی کوئی وجہ تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ, کہ جس میں غصہ کر لوں میں تو پھر مجھے دعا میں یاد رہتا ہے کافی دن تک دعا میں یاد رہتا ہے جس میں غصہ کیا ہوا ہو اس کی پٹائی کر دیو تو کافی دم جال جاتا ہے کس وقت کسی آدمی کا فائدہ ہونے کا وقت آیا ہوا تھا ہمارے گاؤں میں ہمارے بڑے بھائی صاحب تھے ان کے ایک استاد ہوتے انگریزی کے استاد تھے تو واحد آدمی گاؤں کا انگریزی پڑھا ہوا سارے گاؤں کے خات انگریزی کے تارے ہیں اور کوئی یہ سرکاری باتیں جاتی تھی وہ خلیل استاد جس کو پڑھتے تھے اور علاقے میں ہی ایک آدمی تھا اور وہ ماشاءاللہ اللہ اس زمانے میں انگریزی پڑھاتا تھا اور پتلون پہن کا کرتا تھا کبھی بولا بولا وہ سفر دیا سیدھا کرتا تو یہ آدمی خرید استاد یہ آدمی تھا اچھا آدمی تھا کہتے کہ ایک دن میں ہمارے گاؤں گاؤں کے پاس ایک گاؤں ہے بفا دو میل کے پاس وہ وفا سے جب آتے ہیں گزر کر تو ایک میل کے پاس پیر کے لے آتے ہیں تیر کے لے سے گزر کر آتے ہیں وہ کہتے خلو کہتے میں پیچے کی پھر کلنا تیرے زمانہ معاشی مان کو سو گے لو بے او یو معاشم بھائی سفارم لکڑے روانگ سفارم لکڑے روان کہتے مجھے غصہ آیا پھر رمضا کیا ہوا جا رہا ہے جی لکڑی سے کرتے ہیں دیا گھر روان دے کہتے مجھے بڑا غصہ لگا جی جی جی ستی میری تھی تو مجھے بچے بڑا ستی میری تاک ہو تو مجھے دو جو شر بولو بھائی جی. اور شر ملا کیا مجھے کہتے ہوئے آیا دا تو بچے کہتا دیکھے اور بس باغ بنے سرو کو بات ہے بس بیا کرے تو کسی کی دائر کا وقت آیا نہ کسی کو ذریعہ بنا دے تو صحیح بات یہ ہے کہ وقت ہے بہت تھوڑا جی جی شب تاریخ رہ باریک منگل دور منتنہ دستم گیر یا اللہ دست وقت بہت تھوڑا ہے بندر بہت لمبی ہے اور آگے بڑی اللہ ہونا کھی ہیں بہت ہی تاریخیاں ہیں اس سے فیصلہ کر میرے بھائی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر یا شاہ حق ابن اللہ یا